إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن يأذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله فحله لا شريك له أشهد أن محمد ربته ورسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بذعة فكل بذعة ضلالة كل ضلالة في النار إن يتع الله ورسوله فقد رشد من الله ورسوله فقد ظل معظاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ومع باركت على إبراهيم فعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد انا لله وانا اليه راجعون الا ما علمثنا انك انت يشرح لي صدري ويسر لي امري يحل عقده من لساني يفقه الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم کے باغ میں اللہ نب العزت کا پر سب سے بڑا احسان یہ ہے اس نے ہمیں اپنے پیارے پیارے نام بتائے کبیر اسلام کی حدیث ہے اور حسنا ہن دس بڑی اسمن اخصا دخ کے ننانوے نام ہیں ایک کم سو جو شخص ناموں کا احساس کرے گا احساس سے مراد چار چیزیں ہیں ایک ان کو پڑھنا اور ان کو یاد کرنا اس ان کو سمجھنا سمجھنے کے بعد جو معنی آپ کو حاصل ہوا اس پر عملی طور پر ڈٹ جانا یہ احساس ہے وہ ان ناموں کا احساس کر لے گا وہ یقینا جنت میں داخل ہو جائے گا تمہارے بڑعزت کے ناموں میں سے ایک نام الفتح ہے الفتاح اس کا مادہ فتح فاتح فتح کا معنی کھولنا اللہ تعالی ہے کھولنے والا خیر کے دروازے کھولنے والا دوسرا طرف فتح کھولنے والا اپنی رحمت کے راستے اور طرق کھولنے والا الفتح کا معنی فیصلہ کرنے والا بھی ہے کہ فیصلے سے بات کھل جاتی ہے اور حقیقت امر سامنے آ جاتی ہے الفتح کا ایک خاص معنی یہ بھی ہے کہ اپنے مومن بندوں کے لیے علم و عمل کے راستے کھولنے والا کیونکہ ہر خیر اللہ تعالی کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اللہ رب العزت کے عمر سے حاصل ہوتی ہے الفتاح کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں حقوق کے تعلق سے تمام فیصلے اللہ نے کرنے ہیں اللہ رب العزت الفتاح ہے فیصلے کرنے والا انصاف کرنے والا اپنے دوستوں کے لیے رحمت اور خیر کے راستے کھولنے والا اور اپنے دشمنوں کے لیے عذاب اور شر کے راستے کھولنے والا الفتاح ہے بار بالعزت فتح ہے اور اس نے اپنے اس نام کا ہمیں تعارف کرایا بہو الفتاح العلیم کی وہ ذات فتح اور علیم ہے لہٰذا طلب خیر کے لیے اللہ تعالی ہی سے دعائیں کی جائیں اس کی طرف رجوع کیا جائے ہر خیر اللہ تعالیٰ اطلاع فرماتا ہے اسی سے تعلق جوڑا جائے اور قائم کیا جائے اللہ رب العزت میں اس کی صفت الفتاح ہے اس صفت کے مطابق انسانوں کے لیے بہت سی عر کی چیزیں مہیا فرما دی جو ہے اس کا مادہ فاتح ہے اسی سے ایک لفظ مفتاح ہے چابی یا کنجی کو بولتے ہیں چابی بھی فن تالے کو کھولتی ہے اللہ رب العزت نے ہر خیر کے لیے مفتاح رکھی ہے چابی رکھی ہے جس کے استعمال سے خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے اسی طرح ہر شر کے لیے کوئی نہ کوئی چابی ہے جس کے استعمال سے شر کے دروازے کھلتے ہیں جیسے نبیل اسلام کی حدیث ہے صدق اندق ان حدی عید الفر کہ تم سچائی اختیار کر لو سچے بن جاؤ کیونکہ سچائی ہر نیکی اور خیر کا راستہ کھولتی ہے اور آگے فرما کہ بھائی یا کم بل کہ جھوٹ سے بچوجو <الْفُجُور> اس لیے کہ جھوٹ ہر گناہ خاصیت اور بربادی کا راستہ کھولتا ہے یہاں در حقیقت دو چابیوں کا ذکر ہے ایک نیکی اور خیر کی چابی ہے جو کہ سدھ ہے سچائی ہے اور دوسری برائی کی چابی جو کہ کسی بھی جھوٹ ہے جھوٹ ایک ایسی چابی ہے جو ہر نیکی کا راستہ سچ ایک ایسی چابی ہے جو ہر نیکی کا راستہ کھول دیتی ہے اور جھوٹ ایک ایسی چابی ہے جو ہر برائی کا راستہ کھول دیتی ہے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے سد کو مفتار خیر سچائی ہر خیر کی چابی ہے جو شخص اپنے دل سے خیر کے حصول کا متمنی ہے وہ سچائی کو اپنا شعار بنا لے ہمیشہ سچ بولے بلکہ اس کا عزم و ارادہ اس کی نیت اس کا عمل سب کے سب سچائی پر قائم ہو تو اللہ تعالیٰ اس سچائی کی برکت سے اس کے لیے ہر بیگی کا راستہ ہر خیر کا راستہ کھول دے گا اپنی رحمتیں کھول دے گا سے میرے رحم اللہ سے کرا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت خزانے کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا یہاں یافتہ ہے خزانوں کو کھولنا اللہ فتح ہے اس کی صفت فتح کا تقادہ ہے اس نے بڑی بڑی چابیاں ہم کو مہیا کر دی ہر خیر کی چابی صدق سچائی قرار دے دی مبیل اسلام کے قور حدیث ہے شہادتوں لا الہ الا اللہ لفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ کی قواہی جنت کی چابی ہے وہ بڑا خیر ہے حصول جنت اور طالب جنت اور سب کی خواہش ہے اور سب کا سفر کسی منزل کی طرف ہے فرمایے کہ جس کی چادی لا لائے لمبا ہے یعنی توحید توحید کا فهم نفی اور اس بات کے ساتھ جو پورا عقیدہ توحید اس کی تکمیل نفی اور اس بات کے ساتھ ہوتی ہے توحید کا ہر مسئلہ نفی اور اس بات کے ساتھ جس کے بغیر عقیدہ توحید کی تکمیل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے یہ اس بات ہے اتنا کافی نہیں ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ نفی اللہ تعالی ہی رزاق ہے روزی دیتا ہے داتا ہے اتنا کافی نہیں ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے سوا کوئی داتا نہیں اللہ تعالیٰ ہی مشکل خشا ہے یہ اس بات اور ساتھ یہ ماننا پڑے گا اس کے سوا کوئی مشکل خوشا اور حاجت روا نہیں ہے یہ عقیدہ توحید مکمل نفی اور اس کے ساتھ فارغ قریش نے جحمد السلام سے کہا تھا جاؤ ہم سے ایک ایگریمنٹ کر لو تو اپنی توحید بیان کرو اپنے الہ کا تعارف کراؤ اللہ تعالیٰ کی پہتہ نہیں ہے تم اس کی عبادت کی دعوت دو لیکن ہمارے بتوں پر تنقید نہ کرو کہنا یہ کہ تمہاری دعوت توحید کا محور اس بات کا نقطہ ہو بس اس بات کی حد تک اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو وہی راض ہے وہی سجدے کے لائق ہے یہ کہتے رہو ہمارے بتوں کی نفی نہ کرو رسول اللہ عالم نے شاد فرمایا تھا کہ اگر تو سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند بائیں ہاتھ پر میں اس سے باز نہیں آؤں گا. کیونکہ ہماری بے شدت کا مقصد عقیدہ توحید ہے اور بیان توحید ہے اور توحید کی تکمیل اس بات اور نفی دونوں کے ساتھ دل کر ہوتی ہے اللہ تعالی اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے رزاد ہے دوسرا کوئی رضاعت نہیں ہے وہ عالم الغیب ہے دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں ہے یہ مکمل فہم ہونا چاہیے کبھی تو, تو فرمایا کہ گواہی جنت کی چابی جنت کوئی سستا سودا تو نہیں ہے اللہ کا سودا جنت بہت ہی مہنگا ہے بہت ہی قیمتی موبی اور سعود ان جنت خیو میں دنیا میں معافی جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی قیمت رکھا کتنا یہ قیمتی سودا ہے اور یہ کیسے کھل جائے گا یہ کھلے گا لا الہ لاہی آسانی سے نہیں الا اللہ یہ صرف ترفظ سے ادائیگی کا کلمہ نہیں ہے تصویر کے دانوں پر دانے پھیرتے رہو سوچے سمجھے بغیر یہ کلمہ پورا دین ہے انبیاء کی دعوت کی اساس ہے یہ کلمہ تمام انبیاء و مرسالین کی فہرست کا محور ہے کیونکہ یہ کلمہ زمین اور آسمان کے قیام کی بنیاد ہے قلمہ ایک امن ہے جب. قلمہ عمل ہے عقیدہ ہے سیاست ہے یہ کلما دعوت ہے جہاد ہے یہ کلمہ ایک گواہی ہے سارے تفادے پورے کرنے پڑیں گے یہ جنت کی چابی ثابت ہوگا اس حدیث کی سرحد میں کچھ ضرورت ہے لیکن بہت سی حدیث کے ہیں اس کی شہادت دیتے ہیں اس کے لیے شاہد کے طور پر ہے صحیح مسلم میں ابو حمید یا اب اس کی روایت سے ایک حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کہ ماں میرے کو میرا حد ہے کس میں گل وضو ہے ان میں سے کوئی شخص اگر وزو کرے اور مکمل وزو کرے بالکل سنت کے مطابق نہ کوئی کمی ہو نہ کوئی اضافہ ہو لوگ اضافہ کرتے ہیں سر کے مسا کے بعد الگ سے گردن کے ہاتھ پھیرنا دل ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے سنت کے مطابق کر لے مکمل کر لے سن اور پھر وہ یہ دعا پڑھ لے اللہ شاہ محمد رسول سی دعا پڑھتا اس کے, لیے کے آٹھوں دروازے کھول دیے جی ہاں جس دروازے داخل ہو جا آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں کل میں توحید ایک عمل کے بعد مسنون فضو کے بعد یہ توحید کا کلمہ اتنا قبیم الشان ہے جنت کے آٹھو دروازے کھل جاتے ہیں کس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے جنت جمل سمبر خیات شرک کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اوپر ہے زمین کے نیچے اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے جنت کے دروازے تو دور کی بات ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اس کے دو مہینے ہیں ایک مہینے یہ کہ ان کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا انسان جو نیکی کرتا ہے وہ آسمانوں کے دروازوں سے اوپر جاتی ہے ان کا قبول بنتی ہے اگر شر کرنے والے کی عبادتیں ان کے تہجت ان کی ثقافت ان کے خیرات و صدقات ان کا ہر سال کا حج ہر ہفتے کا عمرہ کوئی نیکی اوپر نہیں پہنچتی آسمانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں ان کے لیے دوسرا مانا یہ کہ جو مشرقین کی روح ہیں ارواہ پرنے کے بعد ان کی روح جو ہے اوپر جا ہی نہیں سکتی ارواہ کا ٹھکانا اگر وہ نیک ہیں تو علی جین ہے جو کہ اوپر ہے اگر وہ بری ہیں تو سچین ہے جو کہ نیچے ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کھولنا چلنا اور نہ کبھی جنت میں داخل ہوگی ایک صورت میں داخل ہو سکتے ہیں جامع سمبل قیات اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار دو ایک اونٹ اور سوئی کا ناکا ان کو دے دیا جائے گا اس اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارو اگر گزارنے میں کامیاب ہوگئے تمہیں رہائی مل جائے گی ایسا ممکن ہے کوئی شخص پوت کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتے ان کو کبھی جہنم سے رہائی نہیں ملے گی اس کے مقابلے میں تو کا عقیدہ جنت ہے جنت کی کنجی ہے جنت کی چابی ہے کا فضل اس فتح ذات کا جو خود فتح ہے کھولنے والا خیرات کو کھولنے والا براغات کو کھولنے والا ان اعماد کو کھولنے والا دین کے سم کو کھولنے والا جنت کے تو کھولنے والا رحمتوں کو کھولنے والا جو اس کی رحمت کا تقاضا ہے اس کی فتح ہونے کا تقاضا ہے تو اس نے بہت بھی چابیاں ہمیں تھما دی کہ تم یہ چابیاں لے لو استعمال کرو راہ کی گواہی جنت کی چابی ہے عظیم و شان گواہی بلکہ اعظم شاد تمام گواہیوں میں سب سے بڑی گواہی ہے بوے کار لا استعمال کر کے تو جنت کی چابی جنت کو کھول سکتے ہو خیر کے دروازے مستقل بند ہے ان کی چابیاں تھما دی گئی احمد کی ایک حدیث سید محدود جبل کی روایت سے نبی صاحب نے معاذ سے پوچھا دلوا بابل خیر ارے مہاراج تجھے خیر کے دروازے بتا دو کھلے گے سمجھو کہ خیر ساری خیر ان دروازوں میں بند ہے دروازے محمد والے عمل جس سے دروازے کھل جائیں تمہیں بتا دو جب گوشت ہوئے اشتہار و محبت سے سننے لگے کہ وہ خیر دروازے کھولنے والی کون سی کنجیاں ہیں اور کون سی چابیاں ہیں رسول اللہ آپ نے تین چیزیں بیان کر فرمایا صلاة الرعد فی جو فی ایک رات کی تدھائی میں تحجد بڑھنا سمجھو کہ ایک ایسی چابی ہے جس سے تو مسلسل و مستقل خیر کے دروازے کھولتے رہو گی اور دوسرا صدقہ السر مخفی صدقہ دینا شبا کر صدقہ دینا بلکہ اپنے روما کے ان صدقہ خسک وزبر حبی تمایف الماح الحطب یہ صدقہ اللہ کے قصب کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی ایندھن کی آپ کو بجا دیتا ہے اور تیسرا فرما کا سیام و چن نسلی رودے جو کہ ڈھال ہیں جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہیں جو کہ عذاب قبر کے مقابلے میں ڈھال بنیں گے نسلی رودے یہ تین چیزیں آپ نے خیر کی چابیاں دی. احمد میں ایک اور حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فی اللہ. جوشس اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرش کرتے کسی بھی چیز کا جوڑا دو گھوڑے دے دیے دو اونٹ دے دیے دو دینار دے دیے اس کا ساحلی معنی لیکن مرادی یہ ہے کہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے بھارا کرواتا ہی نہیں کہ پھر تو اپنی آنکھ کو دو بار آسمان کی طرف پڑا کہ کوئی شگاف تلاش کرے آسمانوں میں کوئی کمی تلاش کرے تیری آنکھیں تھک ہار کے لوٹائیں گی اور کوئی تجھے کمی, کجی نظر نہیں آئے گی یہ معنی نہیں کہ صرف دو ہی بار دیکھ بار بار دیکھ بار بار دیکھ تو بعض اوقات تصنیہ مباہنے کے لیے ہوتا ہے ایک شخص کم اس کے لیے جوڑا خرش کر دے دو دینار دے دے دو بھوڑے دے دے, دے دو خلاموں کو آزاد کر دے رمایا کہ اس کے لیے چنگلت کے آٹھوں تروادے کھول دیئے جائیں گے یہ نفقہ صدقہ بھی سبیت اللہ یہ بھی ایک چابی ہے جنت کو کھولنے کی آگے اشاعت روایت کہ خان عید العلح عید العام باب الصلاح جو شخص دنیا میں نماز سے محبت کرتا تھا تو اسے تعامت کے دن نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر دروازہ اسی عمل کے لیے مخصوص ہے ایک دروازہ باب اصلاح ہے کہ ان کے لیے دنیا میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے ہر وقت نماز ان کے دھیان میں ہے وقفے ادا کرنا پھر نوافل کا اہتمام کرنا نوافل جو مصنون ہے جیسے قیام الحر چاش کی نماز ہے اشرا کی نماز ہے جس کے نام تحت الحو ہے یہ نماز سے بڑی محبت ہے اس کو. تو قیامت کے دن اس شخص کو دیکھ کر نماز کے دروازے کو کھول دیا جائے گا نماز بھی ایک مفتاح ہے ایک پنجی ہے جس سے مستفضے کے دروازہ کھل جائے گا سیاح سیاح اور جو شخص روزے والا تھا جس کو روزوں سے محبت تھی صرف رمضان کے روزوں پر اجتفا نہیں کرتا تھا بلکہ اکثر وہ دیش تک تفریح روزے رکھا کرتا تھا جیسے ایام بیس کے تین روزے مسنون ہے پیر کا جمعرات کا روزے مسنون ہے اور بھی بار بار مصنون روزے آتے ہیں محرم کی دس اور نو کا روزہ اس کے علاوہ اشرت رحج یوم ارفا کا روزہ اس کے علاوہ بھی روزے اللہ کے بے امر سے رکھا کرتے تھے جس شخص کے منحج میں روزے کی محبت ہو قیام شخص کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جو کہ باب السیام ہے جس کو ارویان ار کا نام ایک حدیث میں دیا گیا ہے وہ ابھی ایک چابی ایک عمر جو ایک چابی ہے جس سے ایک دروازہ کھولے گا اور فرما کے برنان کانا من اہل الجہاد جدعا من بابر جہاد اور جیس شخص کو دنیا میں جہاد سے محبت دی برنان حلی طور پر جانتا تھے جہاد کیا اندھا جہاد نہیں جس کا پرجم بھی اندھا ہو اس کا ہدف بھی معلوم نہ ہو اس کے مقاصد بھی دنیا ہو بلکہ خارش اللہ کی راہ میں جہاد اللہ کے گڑمی کے اعدا کے لیے جہاد وہ صحیح جہاد جس میں ہر چیز علیدی کے ساتھ نکری ہوئی ہو فرمایا کہ جو شخص جہاد سے محبت کرنے والا ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن جنت کا باب الجہاد کھول دیا جائے گا جہاد بھی ایک چالی ہے جس سے ایک دروازہ کھلے گا سودا تھا اور اس شخص تو دنیا میں صدقے سے محبت, محبت تھی خرچ کرنے سے محبت خرچ کرتا تھا تو اس کا من ہے فی حفیظ اللہ تھا بڑی محبت تھی خرچ کرنے کی تو قیامت کے کرو اس کے لیے اب آپ کھول دیا جائے گا جنت کا صدہ بھی ایک چابی ہے جس سے ایک مستقل دروازہ کھل جائے گا اور صدقہ دینے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے جسم وقاطی ہے چابیاں ہیں اس ذات فتح نے ہم کو ادا فرمائی وہ خود فتح ہے اور خیر کے دروازے کھولنے والا ہے اور اس کی صفت فتح کا تقاضہ ہے اس کے آثار میں سے یہ بات ہے کہ اس نے بہت سی چابیاں ہم کو ادا فرما دی ہمیں دے دی تقسیم کر دیں ان کو استعمال کرو روئے کار لاؤ ان چادیوں سے بند دروازے کھل جائیں گے اور تمہارے لیے سعادت کے راستے واضح ہوتے جائیں گے اب صدیق اس صدیق کو سن رہے تھے کہ باب تھا باب الجہاد باب الران باب الصد صحابہ کرام نبی رس کی باتیں سن کر ان کی ہمتیں اور جوان ہوتی تھیں صدیق اکبر کی ہمت پہلے ہی بڑی جوان تھی اور جوان ہوگی سوال کیا کہ یا رسول اللہ, صلو اللہ علیہ وسلم ایسا شخص بھی ہے جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں کہ ہاں بہت ہوں گے ہر جیون ہوں اب ہو مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے شامل ہو تم بھی ان میں داخل ہو جو قیامت کے دن آئیں گے بڑی شان کے ساتھ اور بڑے بخار کے ساتھ اور اللہ رب العزت جنت کو حکم دے گا کہ کھل جا سارے دروازے کے لیے بکر صدیق کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جنہوں نے عملی طور پر ان چابیوں کو اپنایا ان کو نماز سے محبت تھی روزے سے محبت تھی جہاز سے محبت تھی فد سے محبت تھی پورا پورا گھر خالی کر دیتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یقیناً ایسے بہت سے لوگ جو ان ساری وفاتر کو اور ساری چابیوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے نتیجے تک تمام دروازے کھول دیے جائیں گے نبی رس نے ایک عورت کے لیے بتایا المر شاد عورت اگر پانچوں نوازوں کی پابندی کر لے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے بھی جنت کی آٹھوں جوازیں کھول دے گا شریعت کی یہ ہے اس نے چادی تقسیم کی اس سطح کا فضل و کرم ہے اس فضل و کرم کی وسعت ہے وہ خود سطح ہے اور خیر کے راستے کھولنے والا ہے اور اس صفت فتح کی یہ سمراط ہے اور یہ آسار ہے اس تقسیم کر دی کہ کو استعمال کرو اور بند تانے کھولو بند تانے کھولو اور آسمان تو کسی کی رسائی ہے اتنی شدید مخلوق انتم شد و نمی سما تم ہو یا نس سخت ہوئی آسمان انتہائی شدید مخلوق ہے اس کے دروازے بھی ہیں دروازے بند ہیں اور بند ہی نہیں بلکہ ہر دروازے پر مرائقہ کا پہرا ہے مرائکہ بھی شدید ہیں پہرے دار بھی شدید ہے, ہے کسی کی رسائی اور جنت بھی اوپر ہے ان دروازوں کو کھولنا بہت ہی آسان ہے ایک بندہ کتنا ہی عاجز ہو کتنا ہی مسکین ہو اگر رکت طلبی سے اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دے گا ان پر فرشتوں کا پہرہ اور شدید ترین یہ آسمان اور یہ دروازے مقفل مگر یہ بندے کی دعا فقیر ہو مسکین ہو غریب ہو اتنا ہی عاجز ہو دستکارا ہوا ہو مگر خارے کے کائنات کے نزدیک اتنی قدر و قیمت ہے دعا کی کہ بندہ زمین پر اللہ کو پکار رہا ہے اور اندر بہت عزت ساتوں آسمانوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے ایک دروازہ اور بھی ہے بڑا دوسرے کہ وہاں سے سورج گزر جائے سورج ایک عظیم مخلوق ہے عظیم ہماری زمین سے بڑا ہے یہ سورج اس کا دروازہ کتنا وسیع ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ توبہ کے لیے بنا دیا اس دروازے سے بندوں کی توبہ کچھ تک پہنچے گی اتنی فراقی ہے فسط اور سماحت اور یہ دروازہ کھلا ہے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے رہو اس راستے سے اللہ تب کو توحبہ پہنچتی رہے گی تو توبہ جو ہے اس دروازے کو کھولنے والی ہے اس دروازے کو کھولنے والی یہ توبا یہ خطرہ کا ایک عظیم فضل و انسان ہے تو اس نے کیسی کیسی چابیاں ہم کو عطا فرما خیر کے دروازے کھلتے ہیں. اسلام ایک دعا کیا کرتے تھے اور وہ دعا کر کے مسجد میں داخل ہوتے تھے نسائی مسلم احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے جن پر جب داخل ہوتے آپ یہ دعا, دعا پڑھتے اللہ مستحلی الاب اور رحمت اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتے اس کا معنی رحمت کے بھی دروازے ہیں اور وہ بند ہیں انہیں کھلواؤ تاکہ تم کی رحمت کے مستحق بن جاؤ کھلوانے کا عمل کیا ہے مساجد سے محبت مساجد میں آنا اور جانا اقامت صلاح کے لیے اور مساجد کے دیگر مظائف کے لیے جیسے مجلی سے درس ہے اس میں شرکت کرنا مسجد میں بیٹھنا بیٹھ کر وقت گزارنا قرآن کی دلاوت کرنا مسجد کے حقوق ادا کرنا مسجد کی صفائی ستھرائی سے محبت ہو مسجد کی تعمیر سے محبت ہو یہ سارے کے سارے وہ رحمت کے دروازے ہیں جو کھل سکتے ہیں مسجد کی محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے نہ دعا کرتے افتح اللہ المست ماب اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے جس کا تعلق بھی ایک چابی ہے جسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں مسجد میں آنا جانا اقامت سدات کے لیے اور دیگر امور کی ادائیگی کے لیے یہ بھی پرتکار کی رحمت کے دروازے کھولنے والی ایک چابی ہے دعا کیا کرتے تھے اللہ کتابی یا اللہ میں تجھے دیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں ہر نام کا واسطہ جو نام ت نے اپنی کتاب میں اتار دیے ان کا بھی واسطہ اور جو نام تھی اپنے کسی خاص بندے کو سکھا دیے ان کا بھی واسطہ اور جو نام اب تک تیرے خزانہ غیر نے نہیں بتلائے ان کا بھی واسطہ یہ واسطہ کر اللہ تعالیٰ سے کیا طلب ہو رہا ہے دروازے کھلوائے جا رہے ہیں کہ رویل میرے لیے قرآن تو میرے دل کی بہار بنا دے و نور او ستری میرے سینے کا دور بنا دے وجلا ہدنی وجلا ہر ہاں بہ ہم اور میرے تمام تخو کا تمام پریشانیوں کا مطالبہ بنا دے یہ بھی سارے دروازے اپنے اس دل کی پنجر زمین کو بہار میں تبدیل کرنا چاہتے ہو ایک چابی ہے قرآن پاک اپنے اس سینے کی ظلمات کو نور میں تبدیل کرنا چاہتے ہو اور سینے کو منفر کرنا چاہتے ہو ہوئی چابی ہے قرآن کی اور تمہیں کیا چاہیے پریشانیاں ہیں دنیا میں دکھ اور درد ہیں ان کا متاوہ چاہیے اس کی چابی بھی قرآن ہے تعلق قرآن ایک عظیم چابی ہمیں تھما دی گئی یہ قرآن ہی یہ سارے مسائل حل کر دے گا تمہارے دل کی زمین کو بہار بنا دے گا شاداب کر دے گا وقتر کر دے گا اور یہ قرآن تمہارے سینے کو نور سے بھر دے گا اور یہ قرآن تمہارے تمام دکھوں کو پریشانیوں کو جو ہے وہ زائل کر دے گا دور کر دے گا وہ قرآن ایک مفتاح ایک چابی ہے جس سے یہ ساری خیرات و برکات حاصل ہو سکتی ہیں احمد میں ایک اور حدیث ہے حضرت مسعود سعودی کی روایت سے فوطح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواتح الخیر وہ جوان ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے فوات الخیر کی خیر کے فواتح کی فواتح جمع فاتحہ کی اور فاتحہ کا مادہ وہی فتح یفتہ کھولنا اور خیر خیر کو کھولنے والے امور کی تعلیم دی گئی ہے انتہائی جامع فرامین کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے ایسی جامع فرامین اور ایسی جامع حدیث ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کر جنت کا پورا پروگرام فادح ہو جاتا ہے وہ خواتمہ ہو اور ایسے اعمال کی تعلیم دی گئی ہے جو کہ خواتم بھی ہیں اور انسان کے خاتمے کو سنبھارنے والے ہیں اور ہر شخص کے سر پہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے دن اس کا خاتمہ کیسا ہو اور کردمبل اسلام کا فرمان بھی ہے اعمال, اعمال کی قبولیت تو انسان کے خاتمے پر قائم ہے خاتمے کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے اس کا عمل کیا ہوتا ہے سفیان کہتے ہیں کہ صرف سال ان کی صحابہ کرام کی انکھوں کو فاطمہؓ کی آنکھوں کو سب سے زیادہ روڑایا کسی خاتمے کی سوچ نے کہ زندگی تو ہم گزار رہے ہیں کہ بعد میں بھی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ پتہ نہیں ہمارا فاطمہ کیسا ہو جو ہمارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک وادیل خیر کی اپ کی بہت سی احادیث وادیل خیر ہیں جو خیر کے دروازوں کو کھولنے والی دوسرا جوانے آپ کی بہت سی جوانے جوان القلے میں یہ ایک چھوٹی سی حدیث پورے دین کو عقیدہ کو منہج کو اور جنت کے پروگرام کو واضح کر دیتی ہے اور خواتم بھی جس سے جس کو بروئے کار ناگر عمل کر کے انسان کا خاتمہ سمجھ سکتا ہے ان کلمات کی تعیین نہیں کی گئی لیکن یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آؤ چمٹ جاؤ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ اپنے وقت سایا کرتے ہیں فلاں پیر و مرشد کی باتیں اور فلاں اماموں کے فتوی اور قول اور فلاں کی بات اور فلاں کی تکلیف نہیں اگر تمہیں چاہیے اپنے لیے سعادت اور یہ چابیاں اپنے ہاتھ میں تھامنا چاہتے ہو تو آؤ ہر چیز سے کٹ کر اپنے پیارے دمبر ان سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور محبت ہونی چاہیے اس محبت کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس محبت کی تکمیل بھی تو پہچانو اللہ کے بے ہمبر کے سنت اللہ کے بےحمبر کے براہ اللہ کے بےحم کے ساتھ تعلق جوڑ لو اور قائم کر لو خالی عشق اور محبت کے دامود کی حد تک نہیں بلکہ عمل کے ساتھ عمل کے ساتھ آؤ دیکھو ہماری نمازیں اللہ کے بےغمبر کی نماگوں جیسی ہیں یا اپنی برادری کی نماگوں جیسی ہیں آؤ سوچو ہم حج کرنے جاتے ہیں ہم نے کیسا حج کیا نبی اسلام کی سنت کے مطابق یا اپنے برادری اور مرشد کی اخوال کے مطابق یہ راستہ خیر کا راستہ ہے اللہ کے پیغمبر محمد اللہ خواتین موجود ہیں جو خیر کو کھولنے والی ہیں ہم نے تو بعد حدیث صاحب کے سامنے پیش کی کہ کس طرح رحمت کے آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھل رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ان فراہمی سے باتیں ہو رہے تو آپ کو خواتین خیر بھی دیے گئے جوامے بھی دیے گئے اور خواتم بھی دیے گئے ایسی حدیث ایک ہی حدیث پورے دین کو عقیدے کو منحج کو سمجھا ڈالتی ہے اور ایک ہی حدیث جنت کا پورا راستہ کھول کے رکھ دیتی ہے اور پھر آپ کو خواتین دیے گئے ایسے, ایسے کے فراہمی ان پر اگر عمل ہو جائے یقین ان انسان کا خاتمہ سمر سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے اور کیوں نہ ہو جس محمد صلی اللہ کے پیروکار ہے تابع دار ہیں ان کا مقام اور شان بھی یہی ہے آپ کا فرمان ہے انا ابر امیت کو جنت جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا آپ کا فرمان ہے انا ابر شاف کے سب سے پہلا شاف میں ہوں گا یعنی سفارش کرنے والا اولو و اول و اور سب سے پہلا وہ انسان میں ہوں گا جس کی شفایت قبول کی جائے گی انا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا. اور اس کے کھول لے کا حکم دوں گا کھولنے کی بات کروں گا اوپر اس دروازے کا چوکی دار کھڑا ہوگا فرشتہ مضبوط فرشتہ تو کھڑا ہوگا پوچھے گا کیوں کھولوں من انتھر تم کون ہو تو تمہارے لیے کھولوں رسول اللہ محمد میں تم نے کھولنا ہے اور سب سے پہلے اس شخصیت کے لیے کھولنا ہے اس کا نام محمد ہوگا سرود اس سے پہلے کسی کے نہیں کھولنا اس کے عمبر کے ساتھ حقیقی تعلق ہی ہماری صحادت کی احساس سب کے دل سے اپنے پیارے پیغمبر کے پیروکار بن جائے اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ لے اس کو سنت میں سنت کے سانچے میں ڈال لے اور اس مفتاح کو اپنی نجات کے لیے استعمال کریں۔ ہمدار العزت ستار رحمتوں کو کھولنے والا جنت بنانے والا اور جنت کے دروازے کھولنے والا جنت کا داخلہ عطا دا فرمانے والا اپنے بندوں کو مدد دینے والا ابھی بیان بھی ہوا کہ یہ ایک جنت کی چابی ہے دربارہ جنت کے باب صدقہ صدق ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا جو صدقے سے محبت کرتے ہیں اللہ کو عمل ان من فلا لا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مهدفاتها وكل مجزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله برسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله برسوله فقد ظل بغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 ربنا وراد وحملنا ما لا طاقه لنا به واعف انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر منصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذ المنخر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم الرحمن غيا ارحم الراحمين صلى الله عليه